الحمد لله الحمد لله وكفاء والصلاة والصلام على سيد الرسل وخاتم محمد المصطفى وعلى اصحابه الصدق والصفا والوفا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا آتَكُم الرَّسُول فَخذوه وَم نَهَا كُم عَنهُ فَتَهُ وَاتَّقُل اللهَّ إِ ب الله عملت بالله صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملا غ يص نعَلَد النب يا أي حَّين آمن شَل عَ وَسم تسلم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 وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا راحة العاشقين دوستان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم دو شناد الاتم خاتم اللہ تفیت وسنا تو بعد خالق کائنات جل وعلا دی بارگاہ دے اندر عاجزانہ فریاد ہے کہ مولا تعالی نفس و شیطان انسان دے ہر شرف اتنے تھوں اپنی رحمت دی دائمی بناں نیاتا تھا فرماویں اج خطبہ جمعت المبارک مبارک عنوان وان اکرام رحم اللہ صوفیاء کرام کی نگاہ میں کامیاب زندگی ماہِ سفر المظفر شریف کے اندر کافی اکابر امت، اولیاء اللہ صالحین متقین اور صوفیہ کرام دی پہدیش بھی ہے اور مثال بھی ہے میں اتھیک گل کر دینا کہ لوگ تکھیں دے لیں کہ سفر مہینہ مہینا ہے مگر حقیقت دے اندر وھیا جائے تے بہت زیادہ علماء دی اس مہینے چدائش بھی ملتی ہے اور اکثر او لیا وصال بھی اس مہینے چلے گا اور یاد رکھا جی اللہ سونے فقیر فکیر دی زندگی بھی ساڈے واسطے خیر ہے اور انہوں دی موت بھی ساڈے واسطے خیر ہے تو اکثر صوفیاء کرام کا یوم پیدائش یا یوم وصال جیڑا وسال سفر شریف دے مہینے چلتا اسے مہینے چ نہیں ملتا تو اس مناسبت نال اصلا لوگ اس مہینے شریف دے اندر ذکر زیادہ کرنا مولا سونے نے اس مہینے دے اندر بھیجے جو ہے تو ضرور اس خالے کے دی کوئی حکمت دے کر کے اس مہینے ایک نظریہ ہے کہ سفر دے مہینے اولیا کا سواست بلاوا اتر نے انہوں تو بندہ بچ جاوے ایک ہے مگر یہ محز بے باطل ہے محض باطل ہے اور بے سر پا یہ کوئی ثبوت نہیں ملدا ملتا مذہب حق اہل سنت و جماعت لوگ یا دین علماء امت سلاف امت اس مہینے دے اندر اگر اولیا کا ذکر زیادہ کرتے سن تو اس نسبت نال کہ بہت سارے اولیا یوم سفر دے اندر اور بہت سارے اولیا یوم پیدائش بھی سفر دے اندر اس نسبت اسان اولیا کا ذکر اور جو خاص گل جناب کے سامنے بیان کرنی ہے او اے وے کہ وہ نگاہ دے چنگی کامیاب زندگی کیڑا بندہ رکھتا ہے یعنی آلی زندگی کیڑا بندہ گزار انسان کیڑا بندہ جی اور زندگی گزارن کا اصل دے اندر حقیقت دے اندر طرز کی اگر ایسے ہی اسی سوفیا دسی درد زندگی گزاری جاوے تو زندگی وگرنا زندگی نہیں نئی فارسی کا شہر ہے زندگی آمد برائے بندگی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی بندگی شاعر آدھا مولا سونے لے <laughs> جی یہ اسی کام لایا جاوے جس مقصد لئی رب نے دیکھی ہے <laughs> تے پھر <فیر> زندگی پھر میری شرمندگی ہے تو اس گل کی اصل حقیقت نو سوفیا لوگ سمجھے دیکھو ایک ہے خیر ہے یعنی وہاں کا ذکر اس رنگ چ کرنا کہ انہوں دے کسے بیان کرنا دیاں حکایت بیان کرنا حال احال بیان کرنے یہ رحمت دے مگر اصل کے اندر سفیا لوگوں کی تردے زندگی نس واسے بیان کیا جا اسان لوگ اتبا راستہ پتہ لگے اصانے راستے تر پی چلو صحیح نہیں تے دی نقل ہی اتار لئیے صحیح مانیا چ نہیں تو چلو ان کی نقل ہی اتار لئیے کیونکہ وہ لوگ نے کہ ان اتار والے بھی بخشے حکایات کسے اور انہوں نے حال احوال جہے نے دے بیان کا مقصد آزم جڑا ہے وہ یہ ساند پتا لگے اور ادر تر پیے اور اسی آخیا جا تالی ماں تھوڑیا تعلیمات صوفیاء اصل جہی شہ یہ دی تعلیم کہ جڑی انہوں نے تا قیامت امت واسطے جنابے والی مشالے رہا چھوڑ کے گئے اگر تس آ کردے زندگی اپنا لیا ان شاء اللہ کامیاب ہو توجہ نا. اس موجودہ آغاز بھی میں اللہ ولی ایک گل تو کرنا روک نال سبحان اللہ سفیا کرام سردار اور امام ادرت المعروف جنید بغدادی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی آپ سرکار سوفی بھی ہے فقی بھی ہے اپنے وقت کے محکتے آلم بھی ہے ہتا کے آپ سرکار دی عمر شریف جدو بھی سال ہوئی وی سال ہوئی تے آپ سرکار نے جڑا شری علم پڑھنا سی وہ پڑھ لیا سی. تے پھر آپ جان آپ مامو جان حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ادرت دے دے بغدادی سرکار دے مامو جان مے. یار کیا ہی نظارہ ہودان ہو کوئی نہ کوئی بلی بھٹا ہو سری سکتی ہے تو بھانجا بھی بھانجا موڑ حرحمت حضرت حضرت اللہ, اللہ دا اور حضرت ہارس محاسمی رحمت اللہ تالا لرکار تبھی آپ فید یاب ہوئے اور حضرت محمد بن علی رحمت اللہ تال آپ تو بھی فید یاب ہوئے تک قربان جانا ان مبارک لوگوں کی سہبت جدو حضرت جنید بغدادی نو نصیب ہوئی تو پھر مولا سونے نے حضرت جنید بغدادی نو بھی نیو مقام عطا فرمایا ہے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ آپ یک زمانہ سن اپنی مثال آپ تو نہیں جرمائی آدرت سری شکتی رحمت رلاح تال آب سرکار او اللہ د کامل فقیر نے کہ جل ہزار ہزار فوکران پید پایا ادرت سری سکتی رحمت اللہ ہے دا رنگ پھیرا درد جن تے شاہ نے پائی آپ سرکار دا ایک بڑا چہیتا مرید سی حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ آپت صحبت سوبتی صحبت صحبت جی جی ایک بڑا لڑلا مرید سی ایک دن سفر تے جان لگے پیر بھی لالے مرید بھی لال پیر مریل کٹھے پہ جربانیا آپ سرکار نے دوران سفر درمیان چ دریا آ گیا راستے دریا ہائل ہو گیا حضرت جنید بغدادی سرکار آپ سرکار دے لیں، او میں اگے ٹورنا وا تیرے تو مگر تے ورد زبان تے جاری رکھی یا جنید یا جنید یا جنید, یا جنید،, یا جنید، تے حضرت جنید بغدادی سرکار آپ سرکار اپنے رب سونے دا ذکر پی جدوں جناب والی آدھ دریا خیال آئے اے عجیب پیری آپ رب دا ذکر پیا کر دے مینو اپنے ذکر دلائی کھڑا ہے جو ہے قربان جاوا جرید آئیے ذکر, ذکر گر رب سونے دا ہوں گل سمجھا جی ادرت جند بنگا آپ رب رب پا کر دیا مرید جنید جنید دا سبق بڑا कुरबान जा जुरी हालत बदली डुब शुरू हो गया दरिया शुरू हो गया अर्ज कर लजपाला मैं बछाई मेहरबानी करी मैं डुब चले आई आप फरमा नेलिया رب تک اپڑے گا جگہ فرمایا پہلے جنید تک تربان جاؤ اس واسطے شاعر اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملا کئی ایسے ہوتے نے کئی ایسے ہوتے نے ساری بندی رب رب کرتے پر رب سونے تب سونے تب سونے رب سونے, دے رب سونے تو جناب والی بے خبر دے اور کئی ایسے ہوتے ہیں جڑے حضرت جن حضرت حدرت کے جند ورگیا پلا دے ہیں جاتی چی رب مل دے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں اللہ ش کر دیلے, دے لے, کر دیلے, دے اکھے اے عجیب پیر نے پیر آدھے آجیب پیرو رب کا جکر اے عجیب پیر نے اے اپنا ذکر سکھا دے, نے, سکھاؤ دے او میں آخوفا اللہ ولی ताकत दे मुताबिक भार पाते अगू जिनी ताकत वेख, भार देने। वेख, देने। वेख देने। देना भार पा कि बदन चुग सकता वे कि ब्योज चुग सकता वे मैं आख्या है ये छटा की चुकी न जा छटा भी चुकी ना जावे बाहरा तबीयत हूँ जे कोई छटा की चुकता है छटा की चुका लेता छटा किया तू से तक लै جو ہے نا اپنا راگ شبحال آپ سرکار فرما نے وہ چلے پہلے چنے تک اپڑ لے پھر رب تک بھی اپڑ جا کی مطلب کی مطلب ہے اجے تیرا دل انج نہیں صاف ہو جاف سرکار نے ندر فرمائی نظر فرمائی تے مرید بچایا او جنید بغدادی اس گل کے اتنے پہ بد مدم نے فی اعتراض کیا ایک راہ دا دا اس اتراج کا جواب راہ ہوئی راہی راہ جڑا راہی ہوتا ان پتہ ہوتا پے اس راہ دن تکلیف نے توجہ ہے پتا ہوں پتا ہوں کے تکلیف بوجھ اٹھا پہ پہلے اپنی طبیعت ٹھال دے مڑ راہ راہی بنا قربان جم حضرت ادر جدار وگرنا اا وگرنا <territory> <T2> right خدا کی قسم کر کے اولی وتی طریقہ ہی کہ اپنی پچھان نہیں کرا اپنی ہے نہیں کرا یہ ہر وی اپنے مرید ربر سو کی پہچان کرا رہے ہے آہا. قربان جاوا کر کے اکثر اکثر بدرگانے دی اکثر بدرگان جد مرید دا من کر کرتے جد من صاف ہو جانت کا حصہ لے فر فائد پیانے لوگ آتے اپنی روحانی ہے کدر ہوتی ہے وہ گندے بانڈے چ نہیں پہلے بانڈا صاف کرتے ہیں پھر حصہ دے پھر حصہ پ قرمان جہاں، حضرت جنید بغدادی سرکار رحمت اللہ آپ سرکار اپنے زمانے دے صوفی، اپنے زمانے دے محقق اور صوفیاء کرام سردار جماعت دے سردار آپ سرکار تو کسے پوچھا آئے زندگی بڑی سونی ہوتی ہے کہ سم کر سن فقیر روڑی تو ہوئے ہوا سکون نال دنیادار نوٹا کی دے پیا ہو پر او راحت نہیں او جڑی فقیر دے دل قلبی ہو جیڑا کلبیت میں ہوئی تے زندگی راحت راہت یہ ہوئی لذت اور چاشنی توجو نہیں فرمائی جی دے بندے پوچھے کوئی بندہ تس لوگوں کی زندگی بڑی کامیاب ہواگ سبب کی تھواناس اطمینان ای خوشی ای باتن کا باتن کا سکون یہ کتوں حاصل ہوا یہ سبب کی حضرت جند بگداد فرموندے کامیاب زندگی دا دے آسان جیڑا بھی کام کرے کام کہ نجائز کم نے سمجھی ہاں اللہ کا بلی ہو نجائز کم کے لیے جائے کیوں ہو سکتا ہوئے دی گل نہیں جماز دے نہیں آپ اسی واسطے کئی لوگ اجکل اجکل یہ سمجھی فرتے آئے ہیں وہ جن فیل سڈے پیر کی بنگ اچھے اد کسی نہیں جا گوٹ بھی فیل ہوگیا جا ولی کدی نہ جائد کم نے لینے لینا شریعت خلاف قدم نہیں اٹھا فرما نے اصا جدو جا بھی کام کرنے کام ن شریت پیش کرنے اگر شریعت رسول تے کرے جانے اس ڈورو قوم کی سوچ تے حقیقت ویخ اج کل کہیں دا راہ ہو رہے دا ہو رہے مولوی نے شریعت آہ پر گل اکبال والی اتے سچیا گلیں کون سنتا کون چلتا وہ اقبال نے فرمایا سی اقبال فرماؤ سنے گا اخبال کو باوے جنا مرضی سکھا لال جو مرضی کر لے لوگ سنے گا اقبال پال تیری یہ انجمن ہی بدل گئی ہے نئے زمانے میں آپ ہم کو پرانی باتیں سنا رہے ان والا آئی یہ انجومنی انجمن بدل گئی ہے اتھے قانون ہی پوٹھے ہو گئے جڑا بندہ شریعت اکا مخان اکوال نہ چکے او بھی اپنے آپ آئی آو گا اکوال نہ چڈے او ملیں تے جڑا چھوٹی چھوٹی رکھے صوفی سوپیے جا پوری رکھے مولوی مولوی اے شریعت تو بے خبر جا ملنگ بھائی یہ شریت کوئی رابطہ نہیں سوفی صاحب ہونا تھی ٹپے ہوئے ریا مسڑا کہ شریعت آئی مولویا واسطے تے ملنگا واسطے تو فرمائی آن خدا کی ندری میں گیا, گیا, گیا، امام بری سرکار او اسلام آباد پنڈی دے علاقے اتے ملنگ بیٹھا گاٹے سات تھمال لائی بیٹے ہونا کٹن والا کام جاری میںغیر تو آم دربار سے آ کے کرنا ہے تسی پرہ مرو کسی روڑی سے بہ کے کام کر لو تاکہ کبر والے لوگ بدنام نہ ہونے کمیری بت مذہب کی نگر چ بدنام پہ آتے میں گل کی متا کی آولوی صاحب نہ چیڑ ملنگا اپنا کام کر لیا ادار شفیفی کھڑے یعنی قوم دا نظریہ کہ سوفی دلم کا جوڑ کوئی نہیں <سوفی> دا دا، شریت کوئی تعلق نہیں ہوتا خدا دیا ہو ولیاں دا سردار جنید بغیر بھی پیا فرما کہ اسا کامیاب زندگی پائی بھی ایسے تو اے، کہ جیڑا کام بھی کرے ہو شریعت کے مطابق کر رہے ہو سواجات ایک کامیاب زندگی سانو لبی ہے ایک کامیاب زندگی سان لبی شریت اتنے عمل سبا سب بیان فرما رہے زندگی دا لطف شریت حقیقت شریعت پورسکون زندگی کامیاب اور راحت والی زندگی وہی بندہ پا سکتا ہے جڑا ہر دم دے مستفا تلیا رہے ان لوگ نظریہ ہودر دباج کی گل سنا ادر گستانی آپ سرکار آپ سرکار دعا منگل لگے آپ دل شریف دل کی شہبت کے بخ تو میری جان چھڑا دیر شہبت کھا لے پوے نہ میروں بخ لگے آپ شریف دعا اٹھی سن مگر نال تعا منگ لگا میں پہلے یہ ویخ کیا اے دعا رب دے حبیب نے بھی کی کدرے شریعت جس دعا دا ثبوت سبوت ملتا یا نہیں قربان آپ نے حبیب خدا دی زندگی دا مطالعہ فرمایا ہل کرا اے دعا نہیں اے دعا نہیں لبی آپ فرموندے گ نبی فرمائی باید بھی نہیں کرے گا اور تین پتا بائی عزیت مستی یہ ہر گرا رنگ بوش ہر فیصد ہوتی ہے یہ وکری فل پر قربان جاؤ دعا کئی دن چڑنے جڑیا نا جنا جنابے والی نے کیتیاں نہ سونے نبی نے کیابت ہو ساڈے منہ دعا کر چڑے ابھی عبادت ہے دع ہے چلو کوئی گل کیتی رکھو پرسد جاوا کی جڑی عبادت نبی سونے یا سہابا بھی سابت نہ عبادت جیڑی سونے نبی زندگی دے نزدیک او عبادت کرنا بھی جائز نہیں تو فرمائی کے نزدیک عبادات بھی جڑیاں سونے نبی زندگی سابت اسی طرح اسی طرح حضرت محمد بن علی آپ سرکار دلچ خیال آیا میں دعا کرا مولا سونا یا مولا میں میں اس جہان دندگیاں راستوں سا فرما پاک فرما دے اور مینو اپنے نفس تو کر دے کدی بھی کدی بھی میرا نفس بیمار نہ ہونا نزدیک نفس دی بیماری جڑی ہے گناہ ہے یعنی خیال کا میں تعلیم سے محبت مل گئی پھر کرنا نہیں کرنا ہے اسان سے اوہی کرنا ہے جو کل جہان کے پورشد نے کیتا ہے کل جہان دیہاتی نے کیونکہ میرا پیر ای, باہو فرما فرمائییا مرشد باجو جا فکر کمے کموے مرشد باجو جڑا فکر کماوے بچر دے بڑھے shaykh oye ho bande hujre khauqutab bin ude ho tashbiyan na be یار بین مسی موش پو جن کھڈے شگل پینڈا بہو سیس ہے آمر لوگ اس مرشد بنے نے کہ انہیں جہان دے مرشد کی اتباع کی تباہ کیس کامل رحبر تباہ کی جنو مولا سونے نے ہر مخلوق واسطے ہاتھی بنا کے بھیجیا قربان جاؤ حدر آنے لبی زندگی کا مطالعہ دعا نہیں ملی یہ دعا نہیں ملی میں میں کہو با جی سونے نبی نے فرمائی ت رب سونے میں چڑھ دے گا جو منظورے خدا گا ہو سرکار فرما نے میں نبی پاک بھی باق کرتے ہو ये दुआ छती है दुआ नहीं की थी। रब सोने ने। ने उस दिन तो बाद अगर मेरे अंदर मेरे अगे मेरे, मेरे सामने कोई हसीनो जनील औरत नी आ जाती मैनू इंज लगता जिमें जी। दीवार आती दी। جی وٹیا کند آ میرا ماں ماسا بھی وہ دل نہیں سی مائل دے حسن تو میرا دل ماسا بھی متاثر نہیں سی ہوں اور فرمایا اس دی میں کئی کئی دل کئی کئی دل کھانا کھان تو بغیر ہی کھڑ لا سا منک ہی نہیں سی لگ قربان پتا لگتا نم آیا راج آیا ری سمجھ آیا مقام اور مرتبہ مقام اور مرتبہ اور اصل اپنی مرنی اور اپنی نجات اپنے نفس تجات ہی ادو ملتی بندہ اپنے مرشد سابے دار بن جا سوفیا کا سلسلہ سوفیا سلسلہ جڑا وہ بھی تھے پچھان ٹوٹتے جاؤ ٹوٹتے جاؤ ٹوٹتے جاؤ تابعین تو صحابہ جا ہے صحابہ نال جا ملتا خولافا تو سیدا خولا خولا سونے نبی جا ل یعنی جڑا ہے اس مرشد تو تو آ یہ فرمائی مرشد کہہ ہدایت دلے سی راہ لانے سارا دراصل آیا اتو ہی ہے کہ جن مولا سونے نے کل مخلوق دہدی بنا یہ ٹردار راستے مختلف ہو گئے پر گل ایک کوئی ہے قربان جاؤ آپ سرکار نے فرما درت بائی فرمے دعا منگی لی पर कबूल हो गई है। मंगी नहीं कबूल हो गई बिन मंगिया लग गया वे वजह कीजह जनी मुरशद की तापेदारी च लग जा रब सोना बिन मंगिया भी दे, दे। बिन मंगिया ही रहमत के दरवाजे फुल जाते قربان جاو سمجھی بیٹھے کہ آدھا شریعت پر قربان جاو سفیا فروبے نے سانو جن بھی درجات لگے نے وہ شریعت مستفا ہی چل کے لے شرافی حضرت بشرافی رحمت اللہ تعالی فرمو دے، فرمو دے، فرمو دے، فرمو دے، نیک بنن واسطے صالح بنن واسطے صوفی بنن واسطے سالک بنن واسطے چھ گاٹیا جان ابور کرنا پہن تے کرنا پہن اور پہلی شریت مستفا والی پہلی گھاٹی شریعت مستفا والی فرمایا بندہ بندہ ادو تک رب سونے دا قرب نہیں پا سکتا جدوں تک شریت پورا نہ کرے ادر جی یہ فرمائی زندگی دراز شریت عمل اور خدا دی قسم گھر کلام لام حاصل اور نچوڑے ہوئی بہترین اور کامیاب زندگی <تصار> <تصار> جنہیں اپنا چنے آپ شریت مستفا کے حوالے کر زندگی بھی کامیاب ہے اگلی بھی کامیاب تو لیں فرمائی <تصار> پہنچیا کو بندہ رہ آپ سرکار نے اس فکیر دلن واسطے تیاری واٹ لائی چلو یار وہ فکیر بندہ تو کو فائدہ بھی لیا آپ خلافا اور جس بندے دے بارے دسیا گیا اتفاقا آن والے بندے دا یعنی جی دے بارے دسیا گیا کہ فقیر منہ کبلے دا منہ کبلے وال آپ سرکار مشرقے خلاف جنوب فکیری دسی گئی سی اس بندے نے سیدا سیدھا ہی تھوک دل من سی کبلے وال جدو تھے حضرت با جلی بے خبر نہیں ہوں کہ ان پتا نہ ہوئے میں تھکنا کدھر پیا وا میں کہڑے پدے پیا تھنا وا قربان جا وا خدا دیا بندیا نزدیک شریت توجہ نہیں فرمائی ادرت مجدد الف شیخ احمد فاروقی سرحمدی رحمت اللہ تال آپ بندے جو رب سونے کے حکم نے انہوں سر چکائی جاؤ رب دریب ہوں جاؤ اور حقیقت بھی یہ ہوئی ہے جڑا حکم جیڑا تے سر چکا بھی نا پیارا بھی اوہی لگتا پیارا بھی لگتا یہ اسول ہے جڑا حکم دے آکڑ جائے وہ کدی پیارے نہیں لگتے ہوس پتر ہیں سارے ترے ہی پر سب تو زیادہ تینوں محبت ہونے ہوگی جا گل چوکی منہ ہو محبت اور راز ہے نا وہ دی تابے ہے ایک بار ایک بادشاہ اپنی نال پیار ہو گیا گلام لونڈیاں گلام ہوں سن بادشان بادشان اپنی نال پیار ہو گیا جڑی کالی جا رنگ لوگ آخر بادشاہ تیرا دماغ خراب ہو گیا تریا اپنیا انیاں حسین جمیل محبت بڑی کرنا وہ دالا موتارے زی لوگ بھی بڑے ہو پر حقیقت ویخ والے تھوڑے ہوئے جڑیا کمیزاں سن جنیزاں سن سو بھی سڑکیاں یہ جڑی پہل ہے جلس والی مرد نے یہ بڑی بری وہ بھی, کہیں بھی نہیں ہے سن, بھی سن بھی بھی بھی رنگ کی گلیشاہ پیار بڑا کرتا ہے سنو پوچھتا نہیں آخرکار انہیں آخیا وہ پھر تھوانجا دادشاہ نے وہ درا دی بو درا کنی کٹیاں کر کے دعوت کی ایک پیالہ رکھمتی موتی جڑیا قیمتی جواہرات جڑیا ہوا بادشاہ نے پیالہ رکھا درمیان بڑا قیمتی ہے ہیرے جواہرات لگے نے بادشاہ نے وزیر آخیا وزیراں یہ توڑ آخلا پک ہو گیا بادشاہ پاگل ہو گیا ایڈیم شاید بلا تروڑ واسے ہوتی ہے وہ وار وار آخلا گیا کنی بھی مدلا بھی سبا نے یہ گل بادشاہ پاگل ہو گیا جس ویلے اس کنیز دیواری آئی جنگ ساملا پٹاخ جناب والی کچوبر کٹ کے ہے لوگ حیران پریشان لوگ لگے بادشاہ آپ بھی پاگل جہن پیار پائی کھڑا وہ بھی پاگل پر سدکے جا بادشاہ اجے بھی نہیں سمجھ آئی بادشاہ بادشاہ نے کٹیا کھاؤ کھاؤ انہیں آخیا ہوں تو پکی تسلی ہو گئی ہے میں بھی سارا بولو سارے بول پھر واری آئی اس بڑا مزہ بڑے مزے لے کہ بڑے لطف نیال کھا دا لوگوں پوچھے بادشاہ انہیں آخیا پوچھو اس کنیس تیالہ کچھ نہیں توڑیا انہیں کیوں توڑیا جھیا لگی میں پیالے پہ اگر چی جما ہرات ضرور لگے سن پر بادشاہ کے حکم تو قیمت تھوڑی سوڑی بادشاہ حکم قیمتی سی ہیرے جواہرات میرے واسطے ایک پاس ہو گئے میں اس سب ہیریاں جواہرات بادشاہ حکم انہیں آلو یہ تنگا سمجھ آ گئی تما کہ میں کھا گئی تڑوہٹ محسوس نہیں کرائی کوڑا ہوں پر بادشاہ حکم سی جا جی حکم کا مٹھاس تمے کی کڑواٹ نالو چوکھا مٹھا سی دے حکم والی مٹھاس گئی نہیں تے سارے کہ گلے پر اتھا پا گلا تھی بادشاہ اصل محبت درج حکم کی تکمیز تو پرمائی الف الفسانی سرکار بھی اسی گل وی اشارہ فرمایا ہے کہ جیڑا بندہ رب دے حکمان تے so سر سٹی جا کری بولتا جا دن بنے آدھے رنگ کالا پر جو سے چل پے تو پھر حبشی نہیں رہندا پھر بلال بن جا ہاں جی یہ سارا راج یہ جی حکم دی تابے داری ہے اولیاء شلاف دے نزدیک خدا دی قسم کر کے آنا زندگی سے بندے کی ہے جی رب رسول دے حکم سے سر چکا بس اس باہر کوئی زندگی نہیں واخر